اچھا. So فلائٹ گیئر میں in the loop کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کو بتاتا ہوں ہارڈ ویئر ہے نا وہ آپ ڈائریکٹلی جا کے ہارڈ ویئر کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ نے اس کے اندر جو سیملیٹ کیا نا ڈرون تو وہ جا کے آپ اس کے جو بھی لاجک آپ کو ملی ہے نا پروگرام جو بھی یونو سافٹ ویئر ملا ہے وہ جا کے آپ ریئل ڈرون کے مائکرو کو لے گئے نا تو وہ وہ کام کر دے گا تو اٹ از ویری کائنڈ آف آرٹیفیشیل ریالٹی فریم ورک ہے جس کے اندر نا آپ کے بڑے ریلسٹک قسم کے پلینس کے ایئر کرافٹس کے ماڈلز لائک گوونگ کے سیسیناز کے ماڈلس کے جیٹ فائٹرس کے دوسرے مختلف طریقے کے ٹھیک ہے نا وہ آلریڈی سارے کے سارے اس میں امپروویٹ ہے یہ خود سی پلس پلس میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وس از اے بی اے بیڈ تھنگ ریئلی ایف یو ایر سی پلس پلس گروپ اچھا پھر اس کے اندر لیٹ سے مونٹریال کو تو مونٹریال کا uh, جو اس پریزنٹ مومنٹ میں ٹائم اس پریزنٹ مومنٹ میں جو اس کا ویدر ہوگا وہ سارا سمیولیٹ ہو جائے گا اس کے اندر پھر فورٹی تھاؤزنڈ پلس ایئرپورٹس ہیں رن ویز اس کے اندر uh, سمولیٹڈ ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر یو پلین اور جیسے بھی ویڈیو گیم میں ہوتا ہے نا یو نو آپ نے کبھی کھیلی ہوگی نا تو یو کین لو کا پلین اور پٹرول آگ سے یو نو ایروکیز سے اس کو اڑا سکتے ٹھیک ہے اب اس کا انٹر فیس جو ہے اب یہ چونکہ سی پلس پلس میں ہے نا تو جس کے اندھی ڈانٹنگ کے सी سی پلس پس میں بھی ڈانٹ کرے گا سونے نا کہ میں کام کروں اس کا انٹرفیز ہے میٹ لیب میں میٹ لیب اینڈ سیملنگ ٹھیک ہے اچھا میٹ لیب کی جو that is C style but ایزیئر مچ مور ایزیئر دین سی ٹھیک ہے because C میں pointers آ جاتے تھے اس میں پوائنٹرز بھی نہیں آتے تو وہ سنٹیکس سی سے مطلب ہوتا ہے لیکن یو کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس اگر آپ لوپس بنا لیتے ہیں تو یا فیلس کنڈیشن سوئچز وغیرہ کے ساتھ چل رہے تھے اس طرح کے یو نو کنڈیشنرز ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں تو یو شوڈ ناٹ ہیو ویری ڈیفیکلٹ ایٹ آل ٹوچ یو ٹھیک ہے نا جی اگر آپ نے میں کوئی بھی یہ لنک لسٹ وغیرہ بنائی ہے اسی میں آپ نے پڑھی ہوں گی لنک لسٹ کیا ہوتی ہے پوائٹرس کے ساتھ نہیں ہاں وہ یہ بنوائے گا نہیں آپ سے میں ویسے پوچھ رہا ہوں نا کہ وہ ڈیٹا اسٹرکچر پڑھے ہوں گے آپ نے کچھ نہ کچھ ٹیک کیسے امپلیمنٹ کرتے وہ خلاصہ ایڈوانس آلریڈی ہو جاتا ہے نا نا تو وہ اتنی ایڈوانس نہیں ریکوائر کرتا بٹ یور اون فنکشن آف یور اون امیجینیشن ٹھیک ہے نا سو واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ان دس از واٹ وی ہیو ڈو کہ آپ اس کے اندر جو یہ جو انٹر فیس ہے نا اس انٹر فیس کے ذریعے آپ فلائٹ گیئر کے ماڈلس کو اڑا سکتے ہیں چلا سکتے ہیں ٹھیک نا پلینس کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے انٹرفیس کو انٹیگریٹ کرنا ہے ودن بات کریں گے وہ کون سے ہیں لیکن اے آئی القدم کا کیا ہے تھیم کیا ہے کہ وائی از اٹ ریکوائرڈ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پلین بنانا ہے کہ جو کہ جس کو ہم کوئی ٹاسک دیں کوئی رینڈملی ٹاسک سائن کرے اس کو ہم ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے اڑنا ہے اور جانا ہے جہاں کے کہیں فائر فائٹ کر کے آنی ہے یا پھر پیسٹیسائڈس چڑھ کے آنی سرویلنس کرنی ہے آپ نے پرٹیکولر کائنڈ آف ٹاسک دیے کہ ہاتھ ہی دیکھ کے اور کہاں پہ ہیں سب کانٹیننٹ तो تو وہ اس نے ڈھونڈنے ہیں اور سارے نا تو اس کے اندر سب سارٹ آف انٹیلیجنس ان ایرنڈ ہے جو کہ پہلے پائلٹ نے کرنا تھا نا اب وہ پلین خود سب کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بٹ واٹ ووڈ دیٹ پروگرام بی جنو کے جو یہ نہیں پتا ٹھیک ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ این آرٹیفیشیل انٹیلیجنس الدم دیٹ از گوئنگ ٹو ایکچولی ٹھیک ہے تو یو ہیو ٹو انٹیگریٹ دیٹ آرٹیفیشیل انٹی یہ بھی میٹ لیب میں آپ کو مل جائیں گے اے آئی میں کہہ رہا ہوں بیسکلی مشین لرننگ آگے مشین لرننگ از ار فیلڈ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹھیک ہے تو مشین لرننگ کے ذریعے آپ لگا آرٹیفیشل نیو نیٹورک سملے گا واٹ ایور ٹھیک ہے آپ وہ سارے اس کے ساتھ اس کو آپ انٹیگریٹ کرنا ہے تاکہ یہ اس کو یہ اس کے لیے کنٹرولرس جنریٹ کرے گا ٹھیک ہے تو کنٹرولر کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے سنسر سے ان پٹ لیتا ہے اور بیس آن دوز ان پٹ جو بیسٹ پاسبل موو ہوتی ہے وہ ایکچویٹر کو کنوے کر دیتا ہے اور ایکچویٹر اسے لحاظ سے اس کو یو نو موو کر دیتے ٹھیک ہے تو یہ کنٹرولر بیسیکلی اٹ از گوئنگ پیس اف سافٹ ویئر بٹ ٹرک از کہ وہ سافٹ ویئر آپ نے خود نہیں لکھنا وہ اے آئی یا الرودم لکھنا ہے آپ نے سافٹ ویئر کیا لکھنا ہے کہ جو اس کو ایک اے آئی الگودم کے ساتھ انٹیگریٹ کر دے کہ جب اے آئی الگودم اپنے سولیوشنس جنریٹ کرے تو وہ اس کو انووک کر کے چلائیں اور پھر وہ ہر سولیوشن کے ساتھ اس کی فیڈ بیک واپس جائے اور اے آئی الگود کو پتہ چلے جی اچھا جی میں نے جو سلیوشن دیا تھا وہ کتنا اچھا یا برا تھا اور اس کی بیس پہ وہ اپنے سولیوشنس کو فیڈ بیک لے کے امپروو کر سکے نیکسٹ سائڈ کے لیے ٹھیک ہے سو دس از دا آئیڈیا آئی ہوپ گیٹ ایڈ گیٹ ٹھیک ہے سو دس از دیر از نو اویل تو دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو اتنا تو کرنا ہے آگے ابھی دو لڑکے کام کر رہے ہیں yeah. uh, سمید اور غزنفر تو دے ساؤنڈ ہیپی تو دے شوڈ بھی ہیپی تھوڑا بہت فرسٹریٹ ہوتا ہے بندہ ہر uh, چیز جائے گا لیکن میں یہ ایڈوائز دوں گا ڈونٹ گیٹ فرسٹریٹڈ اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نا میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ محنت آپ کریں بٹ گریف دا آئیڈیال اور اف یو جسٹ اسٹرائک آپ نے یہ کنٹرولر ہے تو یہ آپ ابھی ان کے ساتھ مل کے بھی یہ سارا یہ جو جتنے کو میں کام دے رہا ہوں نا کافی سارا کام آپ مل کے کر سکتے ہیں جیسے اس کو انسٹال کرنا فلائٹ گیئر کوئی گلایا تھا مشین پہ میڈ لائک کو ایک گلایا تھا مشین پہ پھر ان کے یو ڈی پی کنیکشن لگانا سارے ٹیٹوریلس وہ جو میں نے بھیجا تھا اس کے اندر نا لنکس ہیں سب اس کے اندر وہ اس کے ذریعے آ کے دو چار دن لگیں گے تینوں چاروں مل کے کر لیں کام ٹھیک ہے تاکہ یہ لیبر ورک ہے یہ نکل جائے ٹھیک جو ہے ناس وہاں پہ جاؤں گا ایسے دس از بیفور می اٹس ریئلی ریئلی کٹنگ آئی فیل میرے خیال میں نا ورلڈ وائڈ اس میں بہت کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آنے والے ٹائم یہ اس میں دس از گوئنگ ٹو بلوٹ ریلی ناؤ یہاں پہ بھی عام ہو جائے گا سب کچھ سبر ہے نا وہ آ رہے ہیں اور ہر طرح کے آ رہے ہیں نا لیکن ہمیں ہم نے ابھی جو آ ہیں وہ پھر بھی مین ہے ریموٹ کنٹرول ہم نے کرنا یہ ہے آپ کا تو ہے اس میں فلائنگ میں نا تو اُل جیسے بھی آپ کو انالاگس دے سکتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اٹس اٹ کین بی گڈ فار یو کہ آپ نا اس کے لٹریچر کو سمجھیں یا آپ کے لیے ہو سکتا ہے مجھے کچھ چیزیں نہ سمجھائیں نا اتنی میرا ایکمنٹ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ اس کا یو آؤ دس ووڈ بی ریئلی گڈ فار یو اینڈ دس از ریلی گڈنگ ہے کہ آپ اس کے اندر سے ہیومن بیئنگ کو آؤٹ کرا دیں ٹھیک ہے اور یو آر امپیٹنگ انٹیلیجنس وچ از ہیومن کمپیٹیو ان دا سینس کہ وہ اتنا ہی انٹیلیجنٹ کنٹرولرز ہیں جتنا کہ ہیومن بیگز ہیں ہوں گے نا تو یہ ہم دیکھیں گے اس کی الگورزمس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے ان کو ہم ڈیپی تو جدھے سیدھا مل کے نہیں ایک پروجیکٹ کر سکتا تو آپ کے تھوڑا ڈائیورژن ہوگی میں نے یہ شراز صاحب سے ڈسکس کرنا ہے لیکن وہ ڈائیورژن یہ ہوگی کہ اب جس طرح میں نے ان کو ان میں سے ایک کو تو میں نے یہی روکا ہے نا کہ اسی کے اوپر امپلیمنٹیشن کر رک جاؤ ٹھیک ہے نا آگے جائے آئی ایم ہیپی اباؤٹ اٹ اس کی مرضی ہے لیکن دوسرے کو میں نے ہے کہ آپ نے ایک کے ساتھ یہ کنٹرول ریزوالو کریں آپ کو ہو سکتا ہے میں کہوں کہ آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہے سینس ان وائڈ سچویشنس کے لیے کہ جہاز اوڑ رہا ہے تو سامنے سے آپسٹیکل ہرڈل آ گئی چیل آ گئی کباب نا تو اس کو وہ اوائڈ کرے یا پہاڑ آ تو اوائڈ کیسے وہ اوائڈ کرے سینس کر کے اوائڈ کرنا سیکھے سمجھ رہے نا یہ چھوٹے چھوٹے ٹاٹ اور بگ ٹو بگن میں چھ مہینے کا جو آپ کا جو مہینے سال کا پروجیکٹ ہے نا اس کو اتنا انڈرسٹینڈ کریں گے نا تو یہ آپ کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنا دے گا فار یور ہائر اسٹڈیز سبھی نے میری بات آتی یہ نہیں کہ فار انسٹ پریا تو یو ول ہیو اے ویری گڈ بیسس ساؤنڈ بیسز فار دس ایز اپ چھوٹے منڈین سے کام کر کے نکل جائیں نا تو آئی تھنک اٹس انٹرسٹنگ اور اس کی ساری اے پی آئیز وغیرہ ہر چیز کوٹ کارڈ ایوری میں نے کچھ آرٹیکلس کے لنکس جن میں ایک پیپر ہے وہ باقاعدہ پورا ایک سارٹ آف ٹوٹوریل ہے کہ میتھ کو اے آئی الگزم کے ساتھ اور اس کے کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے نا تو ہو سکتا تھوڑا وہ ریڈنگ تھوڑی بہت ریڈنگ کرنے کا بھی ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ آرٹیکلس بہت ریلیونٹ ہوتے ہیں تو یو ریڈ دیم کمپلیٹلی نا اور کچھ آرٹیکلس ہوتے ہیں اس میں آپ سینٹرل تھیم لے کے بس چھوڑ دیتے ہیں نا سمجھ نا یو کین آٹ ریڈ ایوری نا ٹھیک ہے نا تو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو ڈو اس کا ایک آؤٹ کم جو میں دیکھوں گا وہ یہ ہوگا کہ آپ ایونچولی نا ایک ریسرچ پیپر بھی لکھیں گے اس پہ نا ریسرچ پیپر ٹھیک ہے وہ جب آپ پڑھیں گے نا تو وہ چھ مہینے بعد آپ کا جب یہ کام وہ کیا ہوگا وہ دیٹ از مین ٹو بی یہ جو آپ نے سارا کام oh, yeah, کیا ہے yeah. نا اسی کے اوپر آپ ریسرچ پیپر لکھ دیں گے سمپل ٹھیک ہے اسے اپنے ورڈس میں آپ دیکھیں گے سو آپ کو ایک وہ سارٹ آف ایک ٹریننگ ہوگی ہاؤ ڈو رائٹ ریسرچ پیپر ان ہے ٹھیک ہے نا تو دس از دس از ڈیٹ اس کو میں